جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان سپیک والوں کو بھی آواز آ رہی ہو تو بتلا دیجیے جی جزاکر اللہ جی جزاکر اللہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے تصدیقات کی بحث اور اس سے قبل تصورات جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے تو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 مثلاً تم کو اس کا علم ہے کہ انسان ایک جاندار شے ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شے جسم والی ہے تو ان دو باتوں کو جاننے سے تم جان گئے کہ انسان جسم والا ہے تو تو پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ تصورات کے بارے میں تھی اور اب جو گفتگو ہے وہ تصدیقات کے بارے میں ہے جو بھی جانی ہوئی دو تصدیقیں ہیں ان کو جب ملاتے ہیں تو ایک تیسری تصدیق معلوم ہو جاتی ہے جیسے دو تصوروں کو ملایا تھا تو ایک تیسرا تصور حاصل ہوا تھا ایسے ہی جب دو تصدیقات کو ملاتے ہیں تو ایک تیسری تصدیق حاصل ہو جاتی ہے تو جن جب ان دو تصدیقات کو ملا کر کسی تیسری چیز کو جان لیا جاتا ہے اسے حجت دلیل کہا جاتا ہے جی سبق نمبر دو قضیوں کی بحث قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے کھڑا ہے قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے زید کھڑا ہے اب اس کے کہنے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے قضیے کی دو قسمیں ہیں قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ قزیا حملیہ وہ قزیا ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو, ثابت ہونا ہو. جیسے زید کھڑا ہے کہ اس میں زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا گیا ہے یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو خیالتی خیالتی جیسے زید آئے نہیں کہ اس میں زید کے عالم ہونے کی نفی کی گئی ہے اول کو مجبہ اور دوسرے کو سالبہ کہتے ہیں یعنی پہلی قسم جس میں ایک شہ کا دوسری شہ کیلئے ثبوت ہے اس کو مجبہ اور جس میں پہلی شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت نہیں ہے یا دوسری یو, یو الٹا کہہ رہے ہیں کہ دوسری شے پہلی شے کے لیے ثابت نہیں ہو رہی جیسے زید عالم نہیں تو اہمیت کا نہ ہونا ثابت ہو رہا ہے لہر تو اسے سالبہ کہتے ہیں کسی دوسری چیز کا پہلی چیز کے لیے ثابت ہونا موجبہ دوسری چیز کا پہلی چیز کے لیے ثابت نہ ہونا سالبہ اچھا قضیہ حملیہ کے جز اول کو موضوع دوسرے جز کو محمول کہتے ہیں خق موجبہ ہو یا سالبہ ہو یعنی اس میں کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہو یا ثابت نہ کیا گیا ہو دونوں صورتوں میں پہلا جز موضوع دوسرا جز محمول <تصفح> اچھا اور جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے اس پر جو لفظ دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں جیسے زید کھڑا ہے اس قضیے میں زید موضوع ہوا کھڑا محمول اور لفظ ہے یہ رابطہ ہے تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی کہ قضیہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ مرکب لفظ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں یعنی یہ جملہ کہہ لیں مختصر سا جملہ مرکب لفظ ظاہری بات ہے دو تین لفظوں کا جب مرکب ہو جائے گا تو وہ جملہ بن جائے گا زید کھڑا ہے یہ اب ایک مرکب لفظ ہے اب اس کا پہلا جز زید دوسرا جز کھڑا ہے یہ ایک رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو زید موضوع کھڑا محمول دوسری چیزیں جو ہم نے اس میں پڑھی وہ یہ کہ قضیہ دو قسم کا ہوگا یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا مجبہ اس وقت کہیں گے جب ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو سالبہ اس وقت کہیں گے جب ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت نہ ہو بلکہ نفی ہو ہے کے ساتھ ہوگا تو مجبہ نہیں ہے کے ساتھ ہوگا تو ثالبہ آسان سی چیز آگے چلتے ہیں قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں ہم نے پہلے پڑھا قضیہ کسے کہتے ہیں کوئی بھی برقبل جس پر سچے جھوٹے ہونے کا اہتمال ہو وہ قضیہ ہو گیا قضیہ کی پھر ہم نے دو قسمیں پڑھ لیں حملیہ اور موج... حملیہ اور شردیہ حملیہ کے تحت جو ہے وہ دو قسمیں تھیں مجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی ہو سکتا ہے اور ہر مجبہ یا سالبہ اس کا ایک موضوع ہوگا ایک محمول ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ قضیہ حملیہ خواہ وہ مجبہ ہو یا وہ سالبہ ہو اس کی آگے چار قسمیں ہیں نمبر ایک قضیہ مخصوصہ نمبر دو قضیہ طبعیہ نمبر تین قضیہ محصورہ اور نمبر 4 قضیائے محملہ پہلی قسم قضیہ مخصوصہ یا اس کو قضیائے شخصیہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع شخص معین ہو جیسے زید کھڑا ہے کہ اس کا موضوع زید ہے اور وہ شخصِ معین ہے بالکل واضح بات ہے کوئی اس میں سمجھنے سمجھانے والی چیز نہیں کہ شخص معین موضوع ہے زید تو یہ قضیہ مخصوصہ بن جائے گا دوسری قسم قضیہ طبعیہ قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو افراد پر نہ ہو جیسے انسان نور ہے یہ قضیہ طبیہ ہے انسان نوع ہے اچھا انسان ہو گیا موضوع نوع ہو گیا محمول ہے یہ رابطے کے لیے دوسری چیز یہ مجبہ ہے سالبہ نہیں ہے نوعیت کا ہونا ثابت کیا گیا ہے انسان کے لیے ٹھیک تیسری چیز یہ قضیہ حملیہ کی دوسری قسم میں سے یعنی یہاں پر انسان جو ہے وہ شخص معین نہیں ہے بلکہ کلی ہے اور یہاں پر انسان کو کلی بحیثیت کلی مراد لیا گیا ہے کلی کے افراد مراد نہیں لیے گئے کیونکہ انسان کے ماں تحت زید عمر بکر بہت سارے افراد ہیں اگر افراد لیں گے تو فرد تو نو نہیں ہوتا جی کیا میری آواز زیادہ آ, لو ہے اچھا جی دیکھ لیجیے اپنے مائکس دوارا چیک کر لیں اپنے اسپیکرز دوارا تو ہم نے کہا قضیہ تبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی اچھا اب جب ہم نے مثال دی تو کہا انسان نو ہے یہ ایک قضیہ تبعیہ کی ہم نے مثال دی اس مثال کے اندر انسان کلی ہے اور اس کو بحثیت کلی ہی لینا ہے یعنی کلی کا جو مفہوم ہوتا ہے بحثیت کلی وہ لینا ہے اس کے افراد مراد نہیں لینے کیونکہ اگر افراد مراد لے لیں گے مثال کے طور پر انسان کی جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ زید عمر بکر بھی تو انسان ہی ہے تو میں کہہ دوں اگر امر اور زید جو ہے یہ نو ہے تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ افراد نو نہیں ہوتے انسان بحثیت کلی تو ناؤ ہو سکتا ہے افراد نو نہیں ہوتے تو اس لیے اس اس جملے کے اندر اس قضیے کے اندر کہ انسان نو ہے یہاں انسان کو بحثیت کلی لیا گیا ہے تو اس لیے یہ قضیہ تبعیہ ہوا نمبر تین قضیہ محصورہ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہو کہ حکم اس کلی کے ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر جیسے ہر انسان جاندار ہے اچھا اب ہم آتے ہیں دیکھیے اس کا موضوع ہے ہر انسان یا صرف انسان بول کہہ لیں موضوع اس کا لیکن یہاں پر انسان بحیثیت کلی نہیں مراد لے رہے یہاں پر انسان کے افراد مراد لے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم کہیں کہ انسان کے افراد میں سے زید آمر بکر اور کہیں کہ زید آمر بکر جاندار ہیں تو بالکل ٹھیک ہے یہ یہ بات صحیح ہے اور جب ہم نے ہر کہہ دیا تو پھر ہر نے تو اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ ہر انسان جب ہم نے مراد لیا تو اس کلی کے تمام ہی افراد ہم نے لے لیے کہ انسان کے ماتحت جتنے بھی دنیا کے انسان آئیں گے فردن فردن فردن ہر ہر انسان اس قضیے کے اندر شامل ہے کہ وہ جاندار ہے چنانچہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ حکم کلی پر ہے یہ موضوع اس کا موضوع اس قضیے کا موضوع کلی ہے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کلی کا ہر ہر فرد مراد ہے کیونکہ ہم نے لفظ ہر لگا دیا ہے ہر انسان جاندار ہے تو یہ انسان کلی بھی ہوا اور ہر انسان کہہ کر کلی کے ہر ہر فرد پر ہم نے حکم لگا دیا جی یہ ہو گیا قضیہ معصورا قضیہ معصورا کی آگے چار قسمیں ہیں جی قضیہ محصورہ کی آگے چار قسمیں ہیں پہلی قسم موجبہ کلیہ دوسری موجبہ جزئیہ تیسری ثالبہ کلیا چوتھی سالبہ جزئیہ تو پہلی دونوں موجبہ موجبہ دوسری دونوں سالبہ سالبہ موجبہ سے تو معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو مجبہ کہہ کر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہے اب کلی طور پر ہوگا تو موجبہ کلیا جزئی طور پر ہوگا تو موجبہ جزیا اور جب ہم آخری دو لیں گے جس جو دونوں سالبہ سالبہ ہیں تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ سالبہ کے اندر دوسری شے کا پہلی شے سے نفی ہوتی ہے دوسری شے کی پہلی شے سے نفی کی جاتی ہے تو وہ سالبہ ہوگی اب اگر وہ نفی قطعی کلی طور پر ہوگی تو وہ سالبہ کُلیا کل اور اگر وہ جزی طور پر نفی ہوگی تو وہ سالبہ جزیہ بہرحال تعریفات دیکھیے مجبہ کلیہ وہ قضیہ مقصورہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے کہ موضوع کے ہر ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہے موضوع کے ہر ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہے جیسے ہر انسان جاندار اب انسان موضوع جاندار محمول تو محمول میں جانداریت جو ہے یہ ہر ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو محمول کو ہم نے ثابت کیا موضوع کے لیے اب جب ہر ہر ہر ہر فرد کے لیے ثابت کیا تو یہ موجبہ کلیہ ہو گیا موجبہ تو ہم نے اس کو کہا اس لیے کہا کہ محمول ثابت ہو رہا ہے موضوع کے لیے نفی نہیں ہو رہی انکار نہیں ہو رہا ثبوت ہو رہا ہے انسان جاندار ہے جی بالکل ثابت کیا ہے ہم نے ایک چیز کو ثبوت ہوا اس لیے تو موجبہ کلیہ اس لیے کہا کہ ہر ہر فرد کے لیے ثبوت ہوا جاندار ہونے کا ثبوت انسان کے ہر ہر فرد سے ثابت کیا چنانچہ اس کو ہم نے کہہ دیا کلیہ اس وجہ سے یہ کلیہ ہے آگے چلتے ہیں موجبہ جزئیہ وہ قضیہ محصورہ جس میں یہ بیان ہو کہ موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہے ثابت ہے ہم نے کہا نفی کی نہیں کی جب ہم نے کہا کہ ثابت ہے ایک شے دوسری شے کے لیے ثابت ہے تو یہ تو موجبہ ہو گیا باقی رہ گیا کہ تمام افراد کے لیے یا بعض افراد کے لیے تو چونکہ یہ ثبوت بعض افراد کے لیے ہے لہٰذا جزیا کلیا نہ ہوا جیسے بعض جاندار انسان ہیں جہاں جانداروں میں سے بعض انسان ہوں گے اور بعض جاندار جو ہے وہ حیوان ہوں گے بعض جاندار درخت ہوں گے تو جب ہم نے کہا کہ بعض جاندار تو جانداروں میں سے کچھ کو ہم نے شامل کر لیا کچھ کو نکال دیا جب کچھ والی بات آگئی تو یہ ہو گیا جزیا کلیا نہ رہا اور مجبہ اس وجہ سے کہ ثبوت ہے پہلی شائے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہے جی تیسری چیز تیسری قسم ثالبہ کلیا وہ قضیہ محصورہ ہے کہ جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ محمول موضوع کے ہر ہر فرد سے نفی کیا گیا ہے نفی کی بات آ تو سالبہ اور ہر ہر فرد سے تو پھر کلیا کو لیا جیسے کوئی انسان پتھر نہیں یہ نہیں نے بتا دیا کہ ہم ثبوت نہیں کر رہے نفی کر رہے ہیں تو جب نفی ہو رہی ہے تو یہ سالبہ ہے اب جب نفی ہر ہر فرد کی ہوگی تو یہ سالبہ کلیہ ہوگا جیسے ہم نے کہا کہ کوئی انسان پتھر نہیں جب ہم نے کوئی کا لفظ لگا دیا تو ہر ہر ہر فرد سے نفی کر دی انسانیت کے تو چنانچہ یہ سالبہ کلیہ ہو گیا چوتھی قسم سالبہ جزئیہ وہ قضیہ محصورہ ہے کہ جس میں یہ بیان ہو کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا گیا ہے جیسے بعض جاندار انسان نہیں نہیں نے یہ تو بتلا دیا کہ یہ موجبہ نہیں ہے سالبہ ہے کیونکہ نفی ہو رہی ہے لیکن نفی تمام افراد کی ہے یا بعض افراد کی تو ہمیں بعض کے لفظ نے بتلا دیا کہ نفی بعض افراد سے بعض افراد کی ہو رہی ہے تمام افراد سے نفی نہیں ہو رہی تو چنان چاہیے جزئیہ ہوا کلیہ نہ ہوا سالبہ جزئیہ بعض جاندار انسان نہیں جی یہ تو ہو گئی تھی چار قسمیں قضیہ محصورہ کی جو کہ تیسرے نمبر کا قضیہ تھا اب ہم چوتھے نمبر کا قضیہ پڑھتے ہیں قضیہ محملہ وہ قضیہ ہے کہ محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہے لیکن یہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ ہر ہر فرد کے لیے ثابت ہے یا بعض کے لیے جیسے انسان جاندار ہے اب اس میں نہ یوں یوں کہا جا رہا ہے کہ بعض انسان جاندار ہے نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ہر انسان جاندار ہے صرف اتنا بتلایا کہ انسان جاندار ہے اب اتنی بات تو ثابت ہے کہ جاندار ہونا جو ہے وہ انسان کے ہر ہر فرد کے ساتھ ثابت ہے یہ کلی کا مفہوم نہیں ہے یہاں پر انسان اگرچہ کلی ہے لیکن اگر ہم اس کے تمام افراد مراد لے لیں تو اس کے تمام افراد پر یہ بات ثابت آتی ہے کہ یہ جاندار ہے لہٰذا یہاں پر محمول موضوع کے لیے موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہو رہا ہے موضوع کے تمام افراد کے لیے محمول ثابت ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ تمام افراد ہر ہر فرد کے لیے یا بعض افراد کے لیے مطلق افراد کے لیے تو ثابت ہو گیا لیکن افراد کی تمامیت یا بعضیت جو اس کو ثابت نہ کرے تو وہ قضیہ محملہ ہوتا ہے اگرچہ اپنی عقل سے سمجھ سے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسانی جاندار ہوتا ہے لیکن ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے الفاظ کو دیکھنا ہے اگر ہر کا لفظ نہیں ہے یا بعض کا لفظ نہیں ہے تو چاہے عقل کہے بھی صحیح ہم اس کو ہم اس کو محملہ ہی جانیں گے کیونکہ ہم نے الفاظ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ لفظ کیا کہہ رہا ہے اگر ہر کا لفظ استعمال ہوا پھر تو اس کے تمام افراد پر صادق اگر بعض کا اس لفظ استعمال ہوا تو پھر اس کے بعض افراد پر صادق اور اگر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا تو یہ قضیہ محملہ ہے کہ جس میں ہمیں معلوم نہیں کہ ہر ہر فرد اس میں شامل ہے یا ہر ہر فرد شامل نہیں ہے تو یہ جی قضیے کی چار قسمیں تھیں ہم نے پڑھ لیں پہلی پہلی قسم تھی قضیے کی قضیہ شخصیہ یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قضیہ مخصوصہ جس میں موضوع جو ہے وہ شخص معین ہے دوسری قسم ہے قضیہ طبعیہ جس کے اندر موضوع کلی بحیثیت کلی نہ کہ اس کے افراد تیسری قسم طبیع قضیہ محصورہ جس میں موضوع جو ہے اس کی پھر آگے چار قسمیں بنیں گی یا تو وہ ہر ہر فرد کے لیے ثابت ہوگا یا بعض کے لیے ہوگا اور پھر ہر ایک میں سے یا ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی تو قضیہ محصورہ کے اندر یا تو تمام افراد ہوں گے یا قضیہ محصورہ کے اندر بعض افراد ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ صرف افراد ہوں لیکن اگر محض افراد کا ذکر کیا نہ بعض کا نہ کل کا تو پھر وہ پھر وہ قضیا جو ہے وہ بن جائے گا چوتھی قسم قضیہ محملہ جی مشق پر آتے ہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کوئی الجھن ہو کوئی ہے تو آسان ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو بتلائیے ورنہ ہم مشق میں سے سوالات کرتے ہیں جی مندر جزائل قضایہ میں قضیے کی اقسام بیان کرو تو اب آپ بتائیے گا کہ قضیے کی اقسام میں سے یہ کون سی قسم ہے پہلا پہلا قضیہ عمر مسجد میں ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتلائیے کہ یہ قضیہ مجبہ ہے یا سالبہ ہے جی اور بھی بتلا دیں باقی لوگ بھی جی جی ہاں جی قضیہ موجبہ یہ تو ٹھیک ہو گیا اب قضیہ موجبہ یا سالبہ یہ تو ہم با, یہ, یہ بحث الگ رہی لیکن اب چار قسموں میں سے کون سی قسم ہے تو یہ بھی جواب آ گیا کہ یہ قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ ہے جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ سب نے کیونکہ اس میں جو ہے وہ شخص معین موجود ہے نام لے کر ذکر کر دیا اور اس میں عامر نہ کلی ہے اور نہ ہی یہ بعض افراد ہیں کلی ہوتا تو ہم طے کرتے کہ یہ بعض افراد ہیں یا کل افراد ہیں یا افراد ہیں صرف جس میں نہ بعضیت ہے نہ کلیت ہے یہ تو ایک واضح سا لفظ ہے ایک مخصوص نام ہے تو یہ تو قضیے کی پہلی قسم بن گئی نمبر دو حیوان جنس ہے جی یہ چاروں اقسام میں سے قضیے کی کون سی قسم ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا مجھے یہ بتلائیے کہ یہ قضیہ محملہ کیوں نہیں ہو سکتا آپ نے کہا کہ قضیہ طبیہ ہے ابھی میں میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ قضیہ طبیعہ ہے یا نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ قضیہ محملہ کیوں نہیں ہو سکتا جی م, محملہ کے اندر جی آ, جی ظاہر بات آپ لوگ بہت تفصیل سے نہیں لکھ سکتے لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ لوگوں کو لوگوں کی بات مزید میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں جو آپ لوگوں نے لکھا تشریح کی وہ یہ, یہی ہے کہ دیکھیے یہاں پر ہم نے بولا کہ حیوان جینس ہے محملہ کے اندر ہم نے کہا کہ محمول جو ہے وہ موضوع کے افراد کے لیے تو ثابت ہوتا ہے کلی کے لیے ثابت نہیں ہوتا افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے لیکن یہاں حیوان کلی ہے حیوان کے ہم افراد مراد نہیں لے سکتے اگر ہم نے حیوان کا کوئی فرد مراد لے لیا اگرچہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہر ہر فرد یا بعض فرد صرف متلقن فرد ہیں قضیہ محملہ کے اندر صرف فرد مراد ہوتے ہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہر ہر فرد مراد ہے یا بعض فرد مراد ہیں تو لفظوں کے اعتبار سے تو ہم اس کو قضیہ محملہ بنا سکتے تھے لیکن مسئلہ یہاں آ کر خراب ہوتا جب ہم نے آگے دیکھا کہ جنس لکھا ہوا ہے حیوان جنس ہے اب حیوان کے اگر ہم افراد مراد لے لیں جتنے بھی لے لیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی آآ آآ وہ نہیں ہے قید نہیں ہے کہ ہر مراد لیں یا بعض لیں حیوان کے اگر ہم سارے ہی فرد لے لیں یا بعض فرد لے لیں تو افراد جنس نہیں ہوتے آگے لفظ آ رہا ہے جنس حیوان جنس ہے اگر یہ لفظ ہوتا نا حیوان جاندار ہے تو پھر ہم بنا سکتے تھے کیونکہ حیوان کے لیے جانداریت کا ہونا ہم حیوان کے افراد لے سکتے ہیں یہاں پر مراد کیونکہ جاندار ہر ہر فرد ہوتا ہے نا حیوان کا ہر ہر فرد جاندار ہوتا ہے یا بعض فرد بھی جاندار ہوتے ہیں ایک بھی جاندار ہو سکتا ہے سارے افراد بھی جاندار ہو سکتے ہیں جانداریت کا ہونا تو حیوان کے ساتھ ثابت ہے لیکن حیوان کے ہر ہر فرد کے ساتھ ثابت ہے لیکن جنسیت کا ہونا لفظ حیوان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے حیوان کے افراد کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اصل جو مسئلہ ہمیں یہاں پر پیش آ رہا ہے وہ لفظ جنس ہے اگر یہ لفظ جنس یہاں نہ ہوتا پھر ہم مراد لے سکتے تھے اگر میں یوں کہتا حیوان جاندار ہے پھر میں یہ کہہ سکتا تھا لیکن یہاں پر جنس آ گیا جنس کا لفظ ثابت کر رہا ہے کہ حیوان کو بحثیت کلی لو حیوان کو بحیثیت افراد مت لو افراد لوگے تو افراد میں سے فرد جنس نہیں بن سکتا تو یہ وجہ ہوئی ہم نے یہاں پر اس کو محملہ نہیں کہا بلکہ اس کو ہم نے قضیہ طبعیہ کہا اور اس کو بحثیت کلی مراد لیا جی آگے چلتے ہیں ہر گھوڑا ہر گھوڑا ہن ہناتا ہے جی یہ بتلائیے کہ کون سا کون سی قسم چار قضیوں میں سے جی مجبہ کلیہ تو ٹھیک ہے ہو گیا آگے یہ اس کی کس کون سی قسم ہے چار قضیوں میں سے کون سی قسم ہو گئی جی ہاں ٹھیک ہے قضیہ معصورا کی چار ٹھیک ہے جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ سب نے کہ یہ قضیہ معصورا کی قسم موجبہ کلیہ ہو گئی جی بالکل کیونکہ اس میں ہر کا لفظ آ گیا ہر نے کہہ دیا کہ یہ کلیہ ہے کیونکہ ہر ہر فرد مراد لے رہے ہیں اور مجبہ اس لیے ہو گیا کہ ثبوت ہو گیا جی کوئی گدھا بے جان نہیں جی یہ قزیہ محصورہ کی قسم سالبہ کلیہ ہے یہ موجبہ جزیہ نہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ کوئی گدھا بے جان نہیں جب ہم نے نہیں کا لفظ بول دیا کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ نفی کر دی بے جان ہونے کی نفی کر دی ہم نے گدھے کے ساتھ تو یہ سالبہ ہو گیا موجبہ نہ رہا موجبہ وہ ہوتا ہے موجبہ کو آپ آسانی سے آسان یاد رکھنے کے لیے سمجھ لیں موجبہ کو واجب سے واجب وہ چیز ہوتی ہے جو ہونی ہوتی ہے جس کو ضروری کرنا ہوتا ہے تو اسی سے یہ ہے موجبہ تو موجبے میں موجبہ کے اندر ایک شے کا دوسری شے سے ثابت ہو, ہونا ہوتا ہے ثبوت ہوتا ہے نفی نہیں ہوتی اس میں نہیں کا لفظ نہیں آتا اور جہاں نہیں کا لفظ آ جائے تو وہ سالبہ ہوتا ہے یہ بات تو مجھ اور سال باقی لیے ہوگی باقی رہے گی کلیہ جزیہ تو چونکہ ہم نے کہا کہ کوئی گدھا بھی تو کوئی گدھا کہہ کر ہم نے ہر ہر گدھے کی نفی کر دی نا تمام گدھے کے افراد مراد لے لیے ہر ہر ہر گدھا تو جب سارے ہی مراد لے لیے تو پھر یہ کلیہ ہوا جزیہ نہ ہوا اگر ہم بعض گدھے کہتے تو پھر یہ جزیہ ہوتا جی آگے چلتے ہیں بعض انسان لکھنے والے ہیں جی یہ بتلائیے جی ہاں یہ مجبہ جزیا ہے کیونکہ ہم نے لفظ لکھا بعض بعض نے کہہ دیا کہ یہ جزیہ ہے اور مجبع اس لیے ہے کہ یہاں پر ثبوت ہو رہا ہے نفی نہیں ہو رہی کہ بعض انسان لکھنے والے ہیں جی بعض انسان ان پڑھ ہیں یہ بھی مجبہ جزیا کہ بعضیت کا لفظ آ گیا تو بعض کچھ افراد مراد ہو گئے اور موجبہ اس لیے ہو گیا کہ ثبوت ہو گیا ایک شاہ کا دوسری شاہ کے ساتھ نفی نہیں ہے یہاں پر ثبوت ہے جی کیا میری آواز کم آ گئی لو ہے جی میری آواز آ رہی ہے تو بتلا دیجیے گا جی ٹھیک ہے آگے آگے چلتے ہیں ہر گھوڑا جسم والا ہے ہر گھوڑا جسم والا ہے اچھا اسٹل نو وائس ابھی آپ کو آواز نہیں آ رہی ان اسپیک والے باقی لوگ بتا دیں کیا ان کے پاس آواز ٹھیک ہے یا سب کو آواز نہیں آ جی جی ہاں یہ ہر گھوڑا جسم والا ہے یہ موجبہ کلیہ ہو گیا موجبہ تو اس لیے ہوا کہ ہم نے ایک شہ کو دوسری شہ کے لیے ثابت کیا ہے نفی نہیں کی مجبہ اس لیے ہم نے کہا اور کلیہ اس وجہ سے کہا کہ ہر ہر گھوڑا مراد لے لیا لفظ ہر نے بتا دیا کہ گھوڑے کا ہر ہر فرد مراد ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہو گیا جی کوئی پتھر انسان نہیں کوئی پتھر انسان نہیں جی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کوئی پتھر انسان نہیں یہ جہ سالبہ ثالبہ ہے سالبہ کلیا اس لیے کہ نفی ہوئی ہے کوئی پتھر انسان نہیں ایک چیز کی دوسری شاع سے نفی ہوئی ہے پتھر کو انسان نہیں مانا گیا یا انسان کو پتھر نہیں مانا گیا تو یہ نفی ہوئی ہے وجوب ثبوت نہیں ہوا تو جب نفی ہوئی ہے تو پھر یہ سالبہ ہوگا مجبہ نہیں اور ہر ہر پتھر سے نفی ہوئی ہے تو تو ہر ہر پتھر کی نفی ہوئی ہے تو یہ اس لیے کلیہ ہوگا سالبہ کلیہ اچھا بعض انسان لکھنے والے ہیں آپ اس کے بارے میں پوچھنے بعض انسان سے اچھا بعض انسان ان پڑھ ہیں جی اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے بعض انسان ان پڑھ ہیں اب اس میں دیکھیے یہ ہم نے کہا تھا کہ موجبہ جز ہے مجبہ جز ہے بعض انسان ان پڑھ ہیں تو جی اس لیے کہ یہ جزیہ اس لیے کہا کہ بعض باز ہے بازیت نے بتایا کہ ہم اس کو کلی نہیں کہہ سکتے جزی کہہ سکتے ہیں اور موجبہ ہم نے اس لیے کہا کہ اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہے ان پڑھ ہونے کا ثبوت انسان کے ساتھ ہے کہ انسان ان پڑھ ہے یوں نہیں کہا کہ انسان ان پڑھ نہیں ہے اگر ہم کہتے کہ بعض انسان ان پڑھ نہیں ہیں پھر یہ سالبہ ہو سکتا تھا بلکہ ہوتا لیکن اب یہ ہم نے کہا کہ بعض انسان ان پڑھ ہیں ایک شاید دوسری شاید کے لیے ثابت ہو رہی ہے تو یہ مجبہ باقی مجبا میں سے یہ کلیا یا بازی آ, تو یہ ہم نے کہیں گے کہ جزیا کیونکہ باز کا لفظ آ گیا جی آگے چلتے ہیں ہر جاندار مرنے والا ہے یہ کوئی پتھر انسان نہیں یہ تو ہو گیا تھا نا جی جی آگے چلتے ہیں ہر جاندار مرنے والا ہے جی ہاں ہر جاندار مرنے والا ہے یہ موجبہ کلیہ بالکل صحیح کا کیونکہ ہر انسان ہم کہہ رہے ہیں تو یہ تو یہ کلیا ہوا اور مجبہ اس وجہ سے ہوا کہ ثابت ثبوت ہو رہا ہے نفی نہیں ہو رہی کسی چیز کی لیکن خیال رہیے خیال رکھیے گا یہ ساری قسمیں قضیہ محصورہ کی چل رہی ہیں جب بھی لفظ آئے گا کوئی یا لفظ آئے گا بعض اور آگے افراد مراد ہوں گے کلی مراد نہیں ہوگی تو یہ سب محصورہ ہی کی قسموں میں شامل ہو جائیں گے تو قضیہ محصورہ کی یہ اقسام مجبہ کلیہ سالبہ کلیہ یہ سب سر چل رہی ہیں ہر متکبر ذلیل ہے جہاں یہ بھی موجبہ کلیہ کہ ہم نے کہا کہ ہر متکبر تو یہ ہو گیا کلیہ اور زلیل ہے ثابت کیا ایک کو دوسری شے کے ساتھ تو موجبہ موجبہ کلیہ ہر متواز عزت والا ہے جی ہاں یہ بھی مجوہ کل ہر حریص خوار ہے یہ بھی مجبہ کل لیا جی ہاں تو یہ تو آسان سبق تھا امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا مشقوں سے اور بھی واضح ہو گیا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کوئی سوال ہو تو کر لیجئے ورنہ پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی اقسام پڑھیں گے قضیہ شرطیہ انشاءاللہ شروع کریں گے جی اب آپ اپنی طرف سے مختلف مثالیں لکھیے اور اپنے طور سے سوچئے گا اور لکھئے گا کہ کیا یہ قضیہ کی کون سی قسم میں آتا ہے چاروں اقسام میں سے کون سی قسم ہے اور اگر قضیہ معصورا ہے تو پھر معصورہ ہو کر ان کی چاروں قسموں میں سے کون سی قسم ہے مختلف جملے بنائیے مختلف قسم کے اور ان کو اپنے طور سے بیٹھ کر طے کیجئے کہ یہ کون سے اقسام ہیں آپ کی مشق ہو جائے گی ٹھیک ہے ان اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ